الحمدللہ نحمده ونستائنه ونستغفره ونومن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عامالنا من یاد اللہ فلا مدل لہو ومن یدلل فلا حادی اللہ ونشہلا ون شن محمد نبد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 اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وا تاسم و بے حبلی اللہ جمیا بلا تفرق اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے نہ ڈالو کیونکہ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 سلسلہ سو ردیا وہ سب کا غلام ہوگا پیر بادشاہ دستگیر کا بھی غلام ہوگا تو یہ ہم کیوں مصیبت پڑ گئی کہ نہ ہمارے قائد ولی ہیں نہ ہم ولی والے ولی ہیں ہم ایک دوسرے سے اب مختلف ہو گئے ہیں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 کہ ان کا تعلق بریلی شہر سے تھا احمد رضا خاں صاحب سے نہیں تھا اب دیکھو کہ یہ نورانی گروپ ہے ارے یہ بریلوی ادھر بھی جا رہا ہے ابھی آٹھ ٹکڑے ہو رہے ہیں کہتے ہم سواد اعظم ہیں شرمیاتی سواد اعظم کہتے ہوئے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 ہم کہاں جدا ہو سکتے ہیں سولی نسبت کو توڑ کر توں مسل کی نسبت کے پیچھے چلا گیا معلوم ہو نہ ہمارا خدا سے تعلق ہے نہ رسول سے تعلق ہے ہمارا مسلق سے تعلق ہے اگر خدا رسول سے تعلق ہوتا تو ہم ایک ہوتے اللہ نے فرمایا وا تاسم بے حبلی اللہ جمیا تو ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ایک ہو کر اللہ کی رسی ہے دین اب بریلویا آج ٹکڑے ہو گیا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 حضرت امیر عمر صاحبہ ہے اس کو لے گئے پوچھا حبشی یہ کیسی دعا ہے کہ تو ہے اللہ مجھے تھوڑے لوکوں میں سے کر دے اس نے ارد کیا امیر المومنین آپ نے نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کل ہی میں نے بادی شکور میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری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 جو یہ دعوی کرتا ہے میں کہ اللہ اسکول کا محبت رکھتا ہوں اور فرما برداری نہیں کرتا وہ دعوے میں بھی جھوٹا ہے حضرت علی کا یہی کال ہے کہ جو شخص جس سے محبت کا دعوی کرتا ہے اس کے حکم کی تعظیم نہیں کرتا وہ دعوے میں جھوٹا ہے یہی وجہ ہے کہ بریلوی ہم میلاد تو ذات کی مناتے ہیں لیکن رسالت کی میلاد نہیں مناتے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا اللہ نے فرمایا کہا تو من اللہ علمنی از باسا سی ہم رسولہ میں احسان تم پر کرت میں نے کیا منت لگائی اللہ کوئی کون سی منت لگائی بڑا احسان کیا اللہ نے فرمایا میں نے اپنا رسول بھیجا بحمد اللہ رسول میرے محمد صرف محمد نی رسول کے ہیں اور رسول آکام سے تعبیر ہوتا ہے رسول حکم لے کر آتا ہے اور رسول وہ ہو جس کی حکومت اور حکم اس کا چلے اس لیے ہم نے جھوٹے دعوے کی وجہ سے ہم آٹھ ٹکڑے ہو گئے پھر سواد اعظم ارے دیوبند کے چھ سات ممبر بن جاتے ہیں تم دیکھو تمہارا تو ایک بھی نہیں بن سکتا تو ابھی سواد اعظم کہاں رہا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 ہم علماء اور ولیوں کا دعوا تو کیا اور ہم ولیوں کو صرف یہی یاد سکتے ہیں کہ مزار پر ہو کر آ گیا اور ان کے جو طریقے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے بالکل ان کے طریقوں پھر رہا یہی کہ بریلوی آنکھ ٹکڑے ہو گیا بریلوی کا نام بھی نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے کو گالی جلوس نکلا لیپور میں میں تھا ادھر جلوس نورانی صاحب والا آ گیا ادھر کالنی صاحب والا آپس میں لڑ پھرے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 فرض واجب اور سننا نے موقع ان میں ہم کو چھٹی نہیں ہے اور فرض پردہ کیا ہے ارے چار بھائی کا میں یہ کوئی اس کا ٹکڑا علاحدہ نکال دو چار بھائی مضبوط رہے گی مسلمانوں آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے چلو مانو نہ مانو پردہ کیا ہے اور واجب ہے کہ پردہ کیا ہے پردہ کیا ہے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 سننا تو موقعہ بعد میں ہے ہمیں ان تین چیزوں میں چھٹی نہیں ہے فرائض واجبات اور سنانے موقعہ میں ہمیں چھٹی نہیں ہے یہی وجہ آج. ہے کہ ہم نے یہ واجب کی جانے کی وجہ سے ہمارا دین نہیں رہا شیطان اللہ سے عرض کی یا اللہ پاک میرا تیری ازان ہے کوئی میری اذان اللہ نے فرمایا یہ گانے باجے تیری اذان ہے جو ٹی ویا چل رہی ہیں اذان تو دے رہے ہیں ہم سلطان کی اور میلاد منا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فائدہ ہے اسے دین سے پیراز کیا یا رسول اللہ یا اللہ پاک میرا تیرا قرآن ہے کوئی میرا قرآن تو اللہ نے فرمایا جھوٹے فسانے تیرا قرآن ہے یہ ٹی وی میں جو ڈرامے وغیرہ آتے ہیں مان سے کہ جھوٹے ہیں یا سچے ہوتے ہیں جھوٹے فسانے ہر گھر لگ رہے ہیں یا کوئی شیطان کا قرآن پڑھا جا رہا ہے غیرت کے پردے اٹھ گئے ہیں تو شیطان نے پھر کہا یا اللہ پاک اللہ نے فرمایا تو جو مانگ مانگ لے اپنے اختیارات میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں چلے گا یا اللہ بھی تو منا نامکمل ہوں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 ڈیڑھ سو سال کی روایت میں نہیں آ کے مسلمانوں کی لڑکیاں مسجد میں جا کر قرآن پڑھتی ہوں عورت کا جتنا ارے صاحبی جو ہے صحابی اس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے تو ایک شخصی ایک انصاری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 سڑ پھوڑتا ہوا سڑ مارتا ہوا چل رہا ہے دعا مانگ رہا ہے یا اللہ میں نے اپنے بھائی کی سیاحت کی مجھے معاف کر دے رو رہا ہے اب بھائی واپس آیا سکھوی واپس آیا اس نے کہا میرے انسان بھائی کا کیا حال ہے اس نے کہا ایسے تو بھائی نہ ہوں یا اس نے تو ایسا کیا وہ گھر پر گیا پوچھا وہ کہاں ہے है کہا, ادھر نکل گیا ہے روتا ہوا پہاڑوں میں ہے آپ تلاش کرتے کرتے جا رہے چھپ کر رہے تو ٹکریں مار رہا ہے یا اللہ میں نے اپنے بھائی کی خیانت کی مجھے معاف کر دے کئی دن سے رو رہا تھا ارے معافی نہیں مل رہی تھی تو وہی شخصی بھائی کہتا ہے بھائی یہاں آپ جتنا مانگے معافی نہیں ملے گی آ اس در پر جائیں جہاں قرآن بھیجتا ہے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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں بارش ہو گئی آپ کا گھر نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گھر نہیں بنایا پوچھا گھر کیوں نہیں بنایا فرمایا پول پر بھی گھر بنایا جاتا ہے ایمان سے مسلمانوں ہم جب تک سادگی نہیں اپنا گے ہم میں ایمان نہیں آئے گا سادہ کھائیں گے سادہ پہنیں گے یہودی نے ہمیں عیاش بنا دیا دین میں اپنے کو اوپر والے کو دیکھو دنیا میں سب سے نیچے والے کو دیکھو عیاشی دین کی دین سے بہت دور کر دیتی ہے اور سادگی دین سے بہت قریب کر دیتی ہے یہ میں آپ کو کان کھول کر سن لوں عورتیں ہماری ہوں یا آپ ہوں جب تک ہم سادہ لباس نہیں پہنیں گے تاکیاں لگا کر نہیں پہنیں گے ارے جوتوں کو ہم سی کر نہیں پہنیں گے ہم سادہ مکان نہیں بنائیں گے ہم تب دین آ ہی نہیں سکتا دین آئے گا تب جب ہم سادہ لباس پہنیں گے خاص صاحب نے کہا فرمایا ہے کہ دھج وجتے جگ وج توڑ وے دوڑے تھے مل, مل چھوڑ وے ایک سڑک کی ہے اے دل پتر دی بور وے تو کان ہیرے دی کڑی اچھا لباس عورت ہے یا مرد ہے اچھا لباس وہ پہن سکتا ہے جو خدا کی قسم ریشم پہنے اپنی خودی کو بلند نہ سمجھے اگر گدڑی پہنے تو اپنی خودی کو پست نہ سمجھے جس نے لباس کو شرط بنا دیا لباس پہنا اور پانچ کا اس کا دماغ اوپر چلا گیا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 اب عورت نے دیکھا تو تیسالیہ علیہ السلام گئے وہ تو خوش ہو گئی تو آپ نے جب دیکھا عورت اکیلی آپ وہاں سے دور پڑے عورت بلاتی رہی آپ دور پڑے یہ اس میں کہ میں عورت کے ساتھ یہاں ٹھہروں شاید مجھ کو کوئی لفزش آ جائے رسول پھر آپ کا ایک ایک گار میں وہاں شیر تھا فرمایا عورت سے شیر ہی اچھا ہے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 شیر کے پاس چلے گئے عورت کے پاس نہیں گئے عورت ایک ایسا فتنہ ہے پہلا پہلا فتنہ زن دوسرا زر تیسرا زمین اللہ نے فرمایا الفتنہ تو اشدو من القتل یہ فتنے جو ہے قتل سے بھی سخت ہیں تم فتنوں پر کنٹرول کرو قتل خود بخود بند ہو جائیں گے مسلمان اسلام کو کیا سمجھایا آپ نے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 جو مسلمان کی شرط ہے ہم نے اس کو اڑا کر رکھ دیا پتہ نہیں کون سا ہمارا دین ہے خدا کی کفی حد تک فرائض واجبا سنن وقتا پر نہیں آئے گا دین نہیں آئے گا ہمارے پاس یہ وطر بھی رات کے چھوڑ دو وطر بھی نہیں پڑنے چاہیے بہت بڑا ولی کامل جو دعا اٹھاتا تھا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 یہ آج کا جو شیطانی یہ جس نے حساب کرایا اور جس نے کیا بہت اور اس وقت اس کتنے میں پھنسی ہوئی ہیں کہ جو بیماری ہو شیطان کہتے ہیں یہ جادو ہے اس تدراج کو یہ کوئی کمال نہیں ہے یہ تو دجال بھی مردہ گندا کر دے گا جلال الدین جہاں گشت مخدوم جہانیا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 سب کو کہا کہ سب تم پڑھ لینا تو انہوں نے لا لاہولہ ولا قوت اللہ العظیم پڑھا تو دیکھا ساری برتنوں میں گندگی تھی جو چاول تھے گوشت چار روٹی وہ سب دیکھتے ہیں گندگی تھی خلیفہ نے پوچھا یہ حضرت کیا ہے فرمایا یہ سارا شیطانی راستہ شیطان ان کو اندر جا کر تکلیف دیتا تھا کسی کو درد کر لیتا تھا کسی پر کیسی بیماریاں ایسے, وہ ان کو مفروض کرتا بیماریوں میں پھر یہ دعا کرتا تو وہ اپنا جو اس کی حرکت تھی ہٹا لیتا لوگ کہتے سی آپ اسے گمراہ کرنے کے لیے اس نے استدراج کیا ہوا یہ استدراج آئے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 بہت بڑا ولی کامل دعا مانتا متاشرے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا وہ لوگوں کو تانگ آ کر جنگل میں چلا گیا وہاں گیا بادشاہ کی دھی کو برس تھا برس بادشاہ کو کسی نے کہا فلاں فلی دم کرتا ہے آرام ہو جاتا ہے وہ لے گیا اپنی بیٹیوں سے دم کیا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 میرا ایک دوست ہے اگر علی پور کی بات ہے کہ پی سی او پر اس کا جوان بیٹھا تھا جہاں اٹھتی تھی میں وہاں فون نہیں کرتا تھا میں وہاں گیا فون کرنے کے لیے وہاں بھی عورت میں آ گیا. میں نے کہا یہ کیا نے بھی عورت رکھ لی اس نے کہا میں عورت جب میں میرے پاس جوان تھا بٹھایا تھا تو کوئی فون کرنے نہیں آتا تھا یہ ہماری ہے مسلمانیت کہ مرد بیٹھا ہے مرد کو مرد سے نفرت ہے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 تو راضی ہو جائے اس بات پر پھر کہا کہ رام چندر جیسا آدمی دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا پاک ارے جس کو خدا قتصور سے بد کہے تیری میری بہن کو ہی رو بنا رہے ہیں ہندوستان والے اور رام چندر سے محبت کرا رہے ہیں میں پوچھتا ہوں جو ستر بیٹھ کر بیٹھا تھا کیا وہ غیرت مند ہیں یا بےغیرت ہیں دیکھ رہے ہیں میں कि کر اٹھا कलमा کو کہا کہ لانچیا کلما چھوڑ دیں یا بھی یہ سلم بند کر دے انہوں نے ہماری ناک کاٹی ہے ہماری لڑکی کو رام چندر سے بھی یہاں کرا دیا معشوق بنا کر اور تم دیکھ رہے ہو یا کلمہ چھوڑ دیا یہ فلم بند کر دو بیٹھے تھے جھوٹا پھنسانا جھوٹا کوئی سچ نہیں تھا جھوٹا پھنسانا تھا لیکن پھر وہ کہتے ہیں دیکھو جی مسلمانیاتی ایسی ہوتی ہے بعد میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں ارے مسلمان یا تو تو غیرت کا پیکر تھا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 اب میں یہ بتاؤ مجھے میں نے کہا کوئی ظالم سے ظالم حکومت ایسی بتائیں جو بغیر اپنوں کو خود تو مارتے رہے غیر ان سے مرایا ہو تاریخ کے اولاد پھلتے بیس گنا پاکستان پر زیادہ خرچ کرنا پڑتا تب بھی یہ نے حاصل نہ ہوتی یہ کیفیت حاصل نہ ہوتی یہی سکول والے عالم تو چوکیدار نہیں لگاتے یہی سکول والے ہیں جو فوج بھی دن دنا پھیر رہی ہے اور اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں اور اپنی دیاں بہنوں کی بےزتی بھی کرا رہے ہیں تعلیم اسے مثبت اثرات دے رہی ہے درندہ اور واشی بنا رہی ہے انسانیت کا نام نہیں جو پڑھتا ہے ظالم واشی لٹےرا ذاتی مفت پرست بنتا ہے ارے خدا کی کشت ہڑکے کو نہ ہو میرا ستر سال کا تجربہ ہے اسے سکول میں بھیج دے اور تیری ہماری بیٹیاں سکول میں جا رہی ہیں ابھی یہ ہم مسلمانیت کا دعوی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یہ کیسی مسلمانیت ہے اللہ نے نان نفکا عورت پر فرض کیا ہے مرد کا نان نفکا مرد پر فرض کیا ہے عورت پر نہیں ہے شیخ عبد القان جیلانی فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو عورت کو روٹی بھی پکا کر دے اگر وہ تیرے روٹی پکا کر کھلائے گی وہ ایسی ہے کہ پھر بھی تی میری عزت پر حملہ کرے گی اور جو عورت خود کما کر آئے وہ مرد کو کیا جانے مسلمان عورتیں تو ہماری گھر کی سنگار تھیں اب ہماری عورتیں کما کر آتی ہیں اور عام کھانے کے لیے بیٹھے ہیں عزت کا چرچر عزت کے ستیاں ناش ہو گیا ارے عزت کے جنازے اٹھ گئے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 غیرت ہماری نراشا ہے عمر تیس پینتیس ہوں گی اور لکھا ہے کہ بھیڑ مرے گی اور تیرہ بندے کٹھے ہو کر بھیڑ نکالیں گے مسلمان علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ گاؤں دنیا میں برباد ہوتی ہیں ہے و خوار تہذیب غیر کی ہوتی ہے جو پرستار ایمان سے کہو ہماری اپنی تہذیب ہماری بولی بھی نہیں رہی ہمارے بچے اپنے معاشرے میں نہیں رہے پوری امت مسلمان اکٹھے ہو کر کٹھے ہو تم انہیں سلوار پہنا کر دیکھو ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے ارے کہاں برباد ہو کر جہنم میں جا رہے ہیں اور ماں باپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں من تشبہ بے قوم انفا ہوا من جو کسی قوم کی تصویر بنائے گا اسی میں سے ہوگا اسلام ہمارا امتیازی مذہب ہے افال امال معاملات میں کسی سے نہیں ملتا اس نے مرد کے صوفی صاحب خان صاحب توجہ سے سننا حضرت صاحب میاں صاحب مولانا یہ چور ڈاکو کنجر ہر ایک کا تخلص علیحدہ ہے علیحدہ تخلص ہے چور ڈاکو اس نے مرد کے لیے نکالا ہے سر اب چھوٹے کنجر بڑے کنجر کو سر کہتے ہیں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 مائیں خواتین کان چھوڑنے تو کہاں چلا گیا مائے لکھی جاتی تھی خواتین خاتون جنت سے تعلق تھا اب اس نے نکالا لیڈیز ارے اس نے کہا خاتون جنت نہ لیڈی دئی نہ سے اس کا تعلق بناؤ ایمان سے کہو یہودی بھی یہود لیڈیز کنجری لیڈیز مجور سے لگ لیڈیز کو ایسا ممتاز نام ہے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 پھینچتا ہے کھینچتا نہیں ہم نتیس نہ رہے ہم کھینچنے لگ گئے ادھر ابو ڈیڈی بن گیا ماں لیڈی بن گئی اولاد ڈیڈی بن گئی गई। میں دیکھ کر میں آنکھیں میچ لیتا ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے میں ان کہا نا کمیزوں کدا منٹو برن کمیز کا ذکر ہے دونوں پر دیال ماری انہوں نے کہا کہ پیل پاجامہ بینٹ बनाओ। پھر چھوٹا بناو. کہ دونوں دور ننگے ہوں ان کے یہ الماری ہے وہ شرکیش ہے ارے ایسی قوم کو تو مجھے ملے میں اس کی نسل کسی کر دوں کہ نسل بھی نہ بڑھے ایسی اکر کر پھر رہا ہے یہودی کوئی کی تعلیم ننگا ہو رہا ہے میں نے کہا تو گھر جاتا ہے اس لباس میں اگر ہاں جاتا ہوں میں نے کہا بیٹھی جو لیڈیز ہیں مستورات ہوتی تو تمہیں جوتے لگاتی اے لیڈی جو ہے اس نے پیدا بھی تیڈی کرنا ہے اس نے کون بندے کا بیٹا پیدا کرنا ہے علامہ اقبال فرماتا ہے بے ادماں باد ادب اولاد جن سکتی نہیں مادا نے زر مادہ نے فولاد بن سکتی نہیں فرمایا بے ادماں باد اب اولاد نہیں جن سکتی ارے جو زر کا خزانہ ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے فرماتے ہیں سکول جانے والی زر کا خزانہ بن جاتی ہے ارے فولاد نہیں بن سکتی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 پھر کہیں حکم آئے کہ تیرہ بندے اکٹھے ہو کر بھیڑ نکالیں گے عمرا پچیس تیس ہوگی ارے نہ ماں کو کوئی آخرت کا خیال ہوگا نہ بیٹے کو نہ باپ کو یہ تیرے پچیس تیس والے اگر تجھے اکلائے آئے میری بات سن لے میری گردن قلم کر دینا جو پیسے تھی لگا رہا ہے یہ رکھ لے یہ اس بیٹے کے تیری عمر کے لیے کافی ہوں گے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 کہ شہر کا شہر دھنسے سے پڑے ہوں گے محلے کے محلے زمین میں دھنسے سے پڑے ہوں گے بے حیائی ہوگی گانے باجے میں رات گزاریں گے صبح ایسی ہوگی کہ وہ زمین میں دھنسے سے ہوں گے اور لوگ بات کر رہے ہوں گے کہ یار فران شہر دھنسا گیا ہے فرا محلہ دھنسا گیا ہے یہ حدیث پاک ہے اگر تجھے ملاد کا رسول وال رسول سے تمہیں یقین ہے تو اس بات کا یقین کر کے ہم گڑے کے قریب پہنچ چکے ہیں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 رسول کے روایات ہم نے چھوڑ دی آپ کی باتوں سے ہم نے کوئی اتفاق نہیں پتا نہیں یہ کون سا بلاد ہے کس کا امتی ہے تو لگے کھڑے ہم یہودی غلام ہے غلام ہے, غلام ہے، رسول کے میں پھر کہہ دیتا ہوں غلام ہے،, غلام ہے غلام ہے یہودی کے پھر لکڑی گاڑی صحابہ عرض کی یا رسول اللہ یہ لکڑی کیا ہے فرمایا درمیان والی لکڑی آدمی ہے پیچھے اس کی موت ہے یہ اس کی امیدیں ہیں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 یہ ساتھی مرنے کے بعد ساتھ نہیں ہوتا چھوڑ دیتا ہے یہ بے وفا ہے دوسرے رشتہ دار خاندان والے یہ قبر تک جاتے ہیں یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں ارے جو ساتھی ہمارا وفادار ہے خدا رسول کی اس برداری اور نیک عمل جو ہمارے ساتھ رہے گا قبر میں رہے گا حسر میں رہے گا مسلمان ہم پیدا اس لیے نہیں کہے گئے کھانے پینے کے لیے نہیں آئے ایک نبی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 غیر مومن منافق کے لیے دھوکھا ہے ہمارے لیے غنیمت غنیمت کیوں ہے کہ ہم نے کمانا ہے آخرت کے لیے مزرے والا آخرت کہے گئی اللہ نے ہمیں جو یہاں بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ میں دیکھوں خالق ال خالق الموت موتا وال حیاتہ لے لی وکم کم آسن میں نے موت بنائی اس صرف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 فرائض واجبات اور سنن موقدہ میں کسی کو چھٹی نہیں ہے جو ان میں چھٹی سمجھتا ہے وہ ایمان سے فارغ گئے اور فون فرض پہلا فرض ہے اس کے بعد واجب ہے واجب کے بعد سنت موقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنائی ہے کہ جس نے میری سنت کو ترک کیا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 بڑوں کو بیس بیس باپ کو بیس بیس ہزار کا پاؤنڈ مار رہا ہے تیرے بچوں کو کترے کتے پیارے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اخبار نے لکھا ہے چوبیس اگست دین اخبار میرے کو فوٹو سٹیٹ رکھا ہے اخبار کا کوئی لینا ہے تو مسجد سے لے لینا دین اخبار نے نشان دہی کی سوچنا اس بات کو میرا حق ہے تمہیں بتانا اور میرا یہی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 یہ ٹی لگا رہے ہیں جی یہ تحفظ کے ارے اس کا نام مسلمان ہے تو کافر ہونا بھی اچھا ہے ایک منصوبہ تو جا کر منا لے ان سے ارباں ڈالر دے پہ مستحب رکھ لیں تو ہر چیز اس کی رکھے ہوئے ہے یہودی کو جو خدا رسول کا دشمن ہے پھر کہتا ہے میں مسلمان ہوں پھر میلاد منائی جا رہی ہے کوئی مزاق ہے یا رسول کی میلاد ہے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 تم میلاد شریف مناؤ ناز شریف کے محسلیں کرو کرت کی محسلیں کرو تم اس کا خرچہ لکھو سب ہم دیں گے لیکن ایسا عالم مت بلاؤ جو ہمارے خلاف بولتا ہو یہ بات تھا رہی ہے ملاد شریف سے وہ نہیں رہے یہ میلاد ذات کی تو ابو لہب نے بھی منائی تھی ابو جہل نے بھی منائی تھی جب رسول ہونے کا دعویٰ کیا سارے باغی ہو گئے رسالت آکام سے تادری رہے رسول مانے گا تو احکام مانیں گے مانے گا اگر احکام نہیں مانے گا تو رسالت کا انکار تو ذات کا بھی انکار ہو گیا وہ مارسلم رسول نلا لو آب نیلا رسول کی شان اسی میں ہے کہ اتاب صرف اس کی ہو مسلمانیت کا نام مسلمانیت کا ہم نے نام سنا ہے اور مسلمانیت کو ہم پتہ نہیں ہم نے تو مسلمانیت کو رسوا کر رکھا ہے مسلمانیت کو شرمسار کر رکھا ہے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 تو موقع پر آ گئے یاقوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یاقوب علیہ السلام میں نے تو بتایا کہا اگر تیری سیاہ آ تھی اب سفید ہو گئی یہ میری نشانی ہے پھر تو توانا تھا اب کمزور ہو گیا یہ میری نشانی ہے دوسرا یہ کہ تو اب ٹیڑھا ہو گیا یہ بھی میں نشانی اور میں کیا بتاتا ایک بزرگ کے پاس ولی آیا کہتا ہے یا یار بتاتا نہیں ہے اسرائیل تو ایسے آ جاتا ہے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 اب وہ لرز بھی رہے ہیں پاکستان سے کہ دین بھی یہاں سے اٹھنا ہے پاکستان سے اور یہ بھی پیشین گوئی دے دوں کہ دین اٹھے گا بھی لاہور سے یہ میں مر جاؤں میری بات سن لینا لاہور سے پوری دنیا میں دین اٹھے گا انشاءاللہ اللہ اور دین حاوی ہو کر رہے گا اور یہودیت یہ سب ختم ہو جائیں گی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 دوڑ رہے ہیں ہم دوں کی طرح ہم قبر کی طرف روزانہ دوڑایا جا رہا ہے ہمیں کرب قبر ہمارے قریب آ رہی ہے لیکن ہمیں فکر نہیں ہے اللہ نے فرمایا غلط دار الاخرا تو خیر ہوں آپ کا یہ دنیا آواری کھیل کود ہے آخرت کا گھر بہت اونچا ہے اونچا اور ہمیشہ رہنے والا میں یہ پوچھتا ہوں کہ اواری شاید تو چبیس گھنٹے ہم گھر کہیں جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا کرنے اللہ نے فرمایا میں دوں گا وہ تو 24 چوبیس ہمیں یہ جو کوئی بغیر کیے نہیں ملتے جیسے پوچھو بغیر کیے نہیں ملتے آواری چیز اور اللہ نے فرمایا کرنے نہ ضرور دوں گا اللہ نے اوپر لازم کر دیا ریز وہ تو ہر شخص کہتا ہے بغیر کیے نہیں ملتی اور آخرت جو اونچی جو اللہ نے ایک لاکھ پیغمبر بھیجے اور اللہ نے فرمایا کرو گے تو دوں گا وہ ہر شخص کہتا ہے خود بخود مل جائے گی